موچ کی وجہ سے حجامہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کولے پر حجامہ لگوایا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں موچ آ گئی تھی